ہاں تو بلتستان کی بات ہو رہی تھی میں دریائے سندھ کے کنارے سفر کر رہا تھا راستے میں ایک نوجوان میرے ہمراہ ہو لیا ایک مقام پر وہ کہنے لگا یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک جن اور ایک اجدہ کی لڑائی ہوئی تھی میں چونکا جن اور اشدہ کی لڑائی وہ بولا جی ہاں میں نے پوچھا کون کہتا ہے کہنے لگا ہمارے بزرگ اور اس کے بعد وہ دکھانے لگا وہ دیکھیے صاحب پہاڑ کے اوپر جو چٹان کھڑی ہے وہ جن تھا اب وہ پتھر بن گیا ہے اور وہ دیکھیے دریا کی دوسری طرف پہاڑ میں جو بل کھاتا سیاہ پتھر نظر آ رہا ہے وہ اشدہ تھا جن نے اسے اٹھا کر یہاں پھینکا تھا اشدہ پہاڑ میں ویوست ہو گیا اور وہیں پتھر بن گیا دیکھیے صاحب دونوں موجود ہیں میں نے دیکھا وہاں اوپر چٹان کھڑی تھی اور یہاں نیچے پتھریلی تہوں میں سیاہی مائل پتھر کی آڑی تلچھی تہ نظر آ رہی تھی میں نوجوان سے مخاطب ہوا سنو کیا تمہیں یقین ہے کہ یہاں واقعی جن اور اشتہے کی لڑائی ہوئی ہوگی اور اوپر جو چٹان ہے وہ جن تھا اور یہاں نیچے جو کالا پتھر ہے وہ اشتہا تھا تمہیں یقین ہے وہ بولا بزرگ کہتے ہیں یقین نہیں ہے اس مظلوم اور پسماندہ علاقے میں علم کے آ جانے کی یہ پہلی علامت تھی ذہن کے تاریخ گوشوں میں نئی روشنی کی کرنیں اب پہنچنے لگی تھیں میں بلتستان کے علاقے میں پہنچا تو جگہ جگہ تختیاں نظر آئیں جن پر لکھا تھا نئی روشنی اسکول نئی روشنی اسکول میں حیران رہ گیا کہ دور دراز گاؤں میں یہ تعلیم کون پہنچا رہا ہے غریبوں کو علم کی یہ دولت دینے کا بیڑا کس نے اٹھایا ہے کس حاکم کے جی میں یہ نیکی آئی ہے ان تاریخ بستیوں میں یہ نور کون بھر رہا ہے جی بہت خوش ہوا اس روز خوش قسمتی سے اس گلدو میں میری ملاقات نئی روشنی کے اسکولوں کے ڈپٹی ڈائریکٹر یوسف حسین آبادی صاحب سے ہوئی چہرے بشرے سے ذہین اور متین اس علاقے کی تاریخ کے مصنف اور یوسف کے نام کی مناسبت سے حسین و جمیل میں نے کہا کہ یوسف حسین آبادی صاحب مجھے بتائیے کہ اس علاقے میں تعلیم کا پہلے کیا حال تھا کتنے لوگ پڑھے لکھے تھے کون کالج جاتا تھا کون صنعت پاتا تھا ہمیں آزادی نصیب ہوئی انیس سو میں تو اس وقت یہاں پہ دو درجن کے لگ بھگ اسکول تھے اور ان میں آپ اوسطاً پچیس کے حساب سے اگر تعداد رکھیں تو طلبہ کی تعداد جو ہے وہ دو سو سے اوپر نہیں تھی کچھ ہمارے یہاں کے فیملیز تھے امیر جو راجا اور وزیروں کے خاندانوں سے تو انہوں نے یہاں سے سری نگر کالج اور علی گڑھ یونیورسٹی تک اپنے بچوں کو بیچ دیا تو اڑتالیس میں ایک لا گریجویٹ چار ہمارے پاس گریجویٹ چھ انٹر اور کچھ وہ تھے ان کی مراد شاید میٹرک پاس نوجوانوں سے تھی میں نے یوسف حسین آبادی صاحب سے پوچھا کہ اب بتائیے اب بلتستان میں تعلیم کا کیا حال ہے آج حال یہ ہے یہاں پہ 35 سے زیادہ ہیں مڈل اسکول دو سو کے لگ بھگ پرائمری اسکول چھ ہیں ہائی سکول ایک ہیں گرلس اسکول ہائی اور ایک ڈگری کالج اب اسٹوڈنٹس کی تعداد ہیں اس وقت سولہ ہزار سے تھوڑا سا اوپر ہیں. اس وقت پچاس ہزار بچے بچیاں ہیں جن کی عمریں پانچ سے چودہ سال کے درمیان میں اور سکولوں میں ہیں سولہ ہزار باقی چونتیس ہزار بچے بچے ہیں اس وقت سکولوں سے باہر اب بہت تو یعنی تکلیف دہ بات یہ ہے اب کیا کیا جائے آپ اس چونتیس ہزار بچے بچیوں کو ان پڑھ ہی رہنے دیں گے یا ان کے لیے آپ سکول کھولیں گے سکول کھولیں گے تو پاکستان کی حکومت نے جو اس کے لیے پروسیجر مقرر کیا ہوا ہے آپ پہلے پی سی ون بنائیں گے پھر وہ کونسلوم میں پیش ہوتے رہیں گے پھر وہاں سے اپروول آئے گا پھر اس کے بعد ایڈی ڈی پی میں فنڈ آئے گا پھر اس کے بعد ورک آرڈر ہوگا سائڈ سلیکشن ہوگا یہ ایسی فارملٹی ہے جس میں ایک سکول کی تعمیر ہوتے ہوئے وہاں پہ ایک نسل جو ہے وہ ان پر بڑی ہو جاتی ہے ہاں تو بات ہو رہی تھی نئی روشنی اسکولوں کی میں ان کے بارے میں جاننے کا مشتاق تھا میں نے یوسف حسین آبادی صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ نئی روشنی اسکولوں کا منصوبہ کس کے ذہن کی اختراع ہے یہ تعلیم کس طرح پھیلائی جا رہی ہے اس کے تحت انہوں نے دو فیز میں پروجیکٹ بنائے تھے ایک تو یہ بنایا تھا جی جو چودہ سال تک کے ان بچے ہیں ان کو سکولوں تک کس طرح سے واپس لایا جائیں اور دوسرا انفارمل ایک ایجوکیشن سسٹم کے تحت کم سے کم خرچ پر تعلیم کو جو ہے ہر جگہ پھیلایا جائے یہ دو ان کے پروجیکٹ تھے لیکن دوسرا جو پروجیکٹ تھا وہ تو چل ہی نہیں سکا اور پہلا پروجیکٹ چل پڑا تھا لیکن وہ اس وقت اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے نتیجے میں یہ اب تیس جون سے کلوز ہو رہے ہیں اور واقعی تیس جون کو نئی روشنی کا منصوبہ اس کے تابوت میںوشنی اچھا کو خود اپنے ہی ہاتھوں گل کر دیا گیا جگہ جگہ لگی تختیوں کو دیکھ کر میرا جو جی شاد ہوا تھا اس کی آنکھ سے اس روز آنسو ٹپکا اور شاید لہو کا آنسو خیر کردو میں کئی ہونہار خواتین سے ملاقات ہوئی تعلیم سے ان کا بھی گہرا تعلق تھا نرگس وزیر گھر بیٹھ کر تعلیم پا رہی ہیں اور اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہیں اس روز میں نے نرگس سے پوچھا کہ آپ نے تعلیم دینے میں خود بھی کو حصہ لیا ہے جی ہاں ہم نے جب میٹرک پاس کیا تو ہمارے انکل نے ہمیں ایڈمیشن دلایا کالج پنڈی میں لیکن ہم اپنے اسکول گئے اور ہم اپنے ہیڈ مسٹر سے ملا ملاقات کرنے کے لیے خدا حافظ کہنے کہ ہم کالج جا رہے ہیں مزید پڑھنے کے لیے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر آپ لوگ خود یہاں کی لڑکیاں پڑھ کر اپنے مزید تعلیم کے لیے جائیں گے تو یہاں کے بچیوں کو پرائمری تک سبق کون پڑھائے گا تو اس وقت یہاں پہ پنجاب سے لوگ نہیں آتے تھے وہ بہت زیادہ تھے یہاں سے تو ہم لوگ ان کی یہ بات ہمیں اتنی اچھی لگی حالانکہ وہ نان لوکل تھی ان کو اتنا احساس ہے ہم گھر آئے تو ہم نے اپنے انکل سے کہا کہ ہم مزید نہیں پڑھیں گے ہم نے میٹرک کیا ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور یہاں پہ ٹیچنگ شروع کی اور ساتھ ساتھ ہم پرائیویٹ ایف اے کا امتحان دیا اور اب اس وقت میں ٹیچر بھی ہوں اور اسٹوڈنٹ بھی خود بھی ہوں کو یہ تھیں نرگس وزیر اور یہ ہیں رخسانہ احمد نویں جماعت کی طالبہ بہت ذہین آگے بڑھنے کی لگن بلتستان میں جہاں مذہب کا اثر گہرا ہے گھر سے نکل کر ریڈیو پاکستان بھی جاتی ہیں اور ریڈیو پروگراموں میں حصہ بھی لیتی ہیں میں نے اس روز رخسانہ احمد سے پوچھا کہ آپ کے اسکول میں کیسے گھروں کی لڑکیاں آتی ہیں اور کیسے گھروں کی لڑکیاں نہیں آتی ہیں ہر قسم کے گاؤں کے جو لوگ ہیں بہت چھوٹے گاؤں کے لوگ ان میں جو شروع سے جن لڑکیوں نے نہیں پڑھا وہ آج کل وہ روشنی اسکول جو ہے یہاں پہ اس کی وجہ سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں چاہے پرائمری تک کر رہی ہوں پرائمری کی بات تو نہیں ہے روشنی اسکول میں پھر بھی تھوڑا بہت وہاں سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں مختلف گھروں سے آتی ہیں لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ جو تعلیم حاصل کرنے آتی ہیں لڑکیاں ان کے بیٹھنے بات کرنے کے سلیقے میں جب جاتے ہیں اس وقت اتنا نہیں ہوتا لیکن دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر بھی انسان سمجھتا ہے یہاں دسویں جماعت تک تعلیم پا لیتی ہیں لڑکیاں اس کے بعد ہر ایک کے لیے تو ممکن نہیں کہ اسلام آباد ہو جائے کوئی ایسا وسیلہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ دھر بیٹھ کے مزید تعلیم جی ہاں ایک وسیلہ ہے یہ علامہ اقبال اوپن کا اس کی وجہ سے کافی لڑکیاں گھر میں بیٹھے ایف اے تک کر لیتی ہیں جی. یہ تھی رخسان احمد اور یہ ہے فضا وزیر بلتستان کے بچوں کو پڑھاتی ہیں اور تعلیم میں بے حد دلچسپی لیتی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کتنے بچے آتے ہیں پڑھنے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی جماعت میں کافی طالبات ہیں نہیں جی ہمارے میں بہت سارے ہیں اسٹوڈنٹس شروع میں جب میں خود پڑھتی تھی اس وقت تو اتنے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان دنوں میں مطلب زیادہ پڑھاتے نہیں تھے اپنے بچوں کو تو ابھی جب میں خود ٹیچر لگی ہوں تو ابھی اس سال تو ماشاء اللہ ہمارے اسکول میں بہت بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں اور اب تو ٹیچرس کی ہی کمی ہے مطلب ایک ایک کلاس میں ساٹھ ساٹھ لڑکیاں ہیں ایک سیکشن میں تو اس طرح سب تقریباً جتنے بھی ہیں غریب سے غریب بھی ہیں لیکن وہ ہر حال میں اپنے بچوں کو مطلب پڑھانا شروع کیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور بس برے ذمہ ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی تعلیم میں کوئی دلچسپی لیتے ہیں مطلب بعض والدین ایسے ہیں جو لیتے ہیں مطلب جو والدین خود پڑھے لکھے ہوں مطلب آگے پیچھے انہوں نے دیکھا ہو شہر وغیرہ تو وہ مطلب خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کی مطلب صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور وہ مہینے کے اینڈ میں آ کے مطلب پوچھتے ہیں ٹیچرس سے کہ ہمارے بچے کیسے جا رہے ہیں اس طرح تو کافی خیال رکھتے ہیں لیکن بعض والدین ایسے بھی ہیں جو بالکل مطلب نہیں دیکھتے ہیں بس اسکول بیچ دیا ختم اب کوئی واسطہ نہیں ہے مطلب گندے بھی آتے ہیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں اور بعض اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو بہت غریب بھی ہوتے ہیں وہ اپنا فیس بھی نہیں دے سکتے ہیں تو ہم خود دیتے ہیں میں اپنی مطلب کلاس میں جو ہے ہمیشہ مطلب کوئی پندرہ سولہ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے والدین فیس نہیں دے سکتے ہیں تو میں خود ان کو فیس دیتی ہوں ایک دفعہ میں کہتی ہوں فیس لاؤ تو دوسرے دن بچے کہتے ہیں کہ ابا کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس طرح مطلب ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو فیس مطلب فیس ایک روپیہ ہے ہمارے سکول کا زیادہ سے زیادہ بس تو وہ نہیں دے سکتے ہیں تو میں خود دیتی ہوں اور ان کے جو مطلب پیرنٹس ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ہیں تو اتنا وہ نہیں دیکھتے ہیں جتنا ان کو کرنا چاہیے کہ بھئی گھر میں بھی ان کو پڑھائیں ان کی یونیفارم وغیرہ صاف ستھرے ہوں اس طرح مطلب بہت کم ایسے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں ابھی غریب گھروں سے بچے بھوکے تو نہیں آتے بغیر ناشتے نہیں میرے خیال میں نہیں آتے ایسا نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین آ کر آپ سے بات کریں پوچھیں کہ ہمارے بچے کیسا پڑھ رہے ہیں جب میں نرسری کو میں پڑھاتی تھی چھوٹے بچوں کو تو اس وقت تو والدین میرے ہی پاس رہتے تھے صبح جب میں کلاس روم میں جاتی تھی تو اسٹوڈنٹ سے زیادہ ان کے والدین پہنچے ہوئے ہوتے تھے اور وہ بچے رو رہے ہوتے تھے ان کا برا حال کی بھائی ہم نہیں پڑھیں گے تو مطلب شروع میں تو بہت ہی مجھے مطلب مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ بہت گھبراتے تھے hmm. کلاس میں آپ آتے تو آپ دیکھ کے حیران ہو بالکل ماتم کا سماں ہے کوئی ادھر رو کوئی ادھر رو رہا ہے تو ان کے لیے میں ٹافیاں لے کے جاتی تھی ان کو بہلا کے اس طرح پھر ان کے پیرنٹس بھی مطلب مجھ سے کہتے تھے کہ کی کیسے ہیں یہ بچے پڑھتے ہیں کہ نہیں دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نہیں مطلب پھر کافی ایک دو مہینے تک تو کافی پرابلمس ہوئیں اس کے بعد پھر ان کو میں نے سنبھال لیا یہ تھی فضا وزیر اب سوال یہ ہے کہ علم نے اس علاقے کے ذہن بدلے ہیں یا نہیں قدامت پرستی کا رنگ اب اتر رہا ہے کہ نہیں میں نے نرگس وزیر سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ خواتین اب پرانے دور سے نکل رہی ہیں مثال کے طور پر شادی بیاہ جب ان کا ہوتا ہے تو کیا خواتین اپنی رائے دے سکتی ہیں جی ہاں شادی بیاہ کے معاملے میں تو ہمارے یہاں پہ شرع لحاظ سے بھی پوچھتے ہیں لڑکی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ایریا ایسا ہے جہاں پہ مذہب کے کو بہت ترجیح دیتے ہیں ہر اس پر آ, تو یہ ایک شرح بات ہے کہ لڑکی کی رضامندی لڑکے کی رضامندی جیسے اور مسلمان جگہوں پر ہوتی ہے ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے جہاں تک آپ نے پوچھا طلاق وغیرہ اور یہ شادیاں زیادہ تو یہ یہ خرابیاں جو ہیں یہ بچپن کی شادی کی ہوتی ہیں وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں تو ان کے والدین ان کو نکاح کر کے دے دیتے ہیں پھر جب ان کی نہیں بنتی ہے تو وہ آ, چھوڑ دیتے ہیں اور ہم طلاق کو اتنا برا بھی نہیں سمجھتے کیونکہ جب وہ لڑکی اپنے ایک گھر سے چھوٹ کے آتے ہیں تو دوسرے گھر والے اس کو قبول کر لیتے ہیں آج کل ایسا نہیں ہے آج کل جب تک لڑکی میٹرک نہ کرے ایف اے نہ کرے ان کے شادیاں نہیں ہوتی آ, جو لڑکیاں کموبری میں بے ہو جاتی ان کا معاشرے میں یہاں کیا مقام ان کا مقام بھی ایک ایسی لڑکی کا ہے جو ابھی بغیر شادی شدہ انہیں بھی اسی طرح قبول کرتے ہیں اسی طرح بیاہ کے لے جاتے ہیں عزت سے جس طرح ایک قوالی لڑکی کو لے جاتے ہیں ایک مرد کئی کئی شادیاں کرتا ہے تو بیویاں کیا محسوس کرتی ہیں وہی عورت کی فطری جلن و حسد یا یہ کہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی کا معمول ہے یہ بات تو ہمارے پیدائش سے پہلے کے تھی کہ جب مرد تین تین چار چار شادیاں کرتے تھے لیکن آج کل ایسا نہیں ہے بہت کم گھر ایسے ہیں جہاں پہ دو دو بیویاں بی بی نظر آتی ہیں میرے خیال میں جیلس تفیر کرتی ہوں گی جی لیکن یہ ہے کہ لڑائی یا اس قسم کی باتیں ہم نے ان گھروں میں نہیں دیکھی ہیں لیکن آج کل ایسی بات بالکل نہیں ہے یہ تو بہت پرانی بات ہے اچھا کیا اس کا تو شہر میں بتائیے اوسطاً ایک کنبے کا کیا سائز ہے ایک گھرانے میں آج کل عموماً کتنے بچے ہوتے بہت کم جس گھر میں بچے ہیں وہ تین یا چار اور زیادہ سے زیادہ کبھی بعض گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں بارہ بچے بھی ہیں جہاں سولہ بچے بھی ہیں جہاں دس بچے بھی ہیں اور ایسے بھی گھر ہیں جہاں دو بچے کیا ایسا ہے کہ جو گھرانے تعلیم یافتہ ہیں وہاں بچے کم ہیں جی ہاں ایسا ہے یہاں پہ آج کل بہت سارے ایسے گھر ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں ان کے دو بچے ہوتے ہیں یا تین یہ تھی نرگس وزیر اور آخر میں نو نوعمر طالبہ رخسانہ احمد میں نے رخصانہ سے پوچھا کہ آپ خاتون ہو کر گھر سے نکلتی ہیں ریڈیو پروگراموں میں آپ حصہ لینے جاتی ہیں آپ کے گھر والے محلے والے شہر والے یہ برا تو نہیں مناتے نہیں برا نہیں مناتے کیونکہ یہاں کی صرف میں تو نہیں جاتی ہوں کافی لڑکیاں خ... کافی خواتین وغیرہ یہاں آتی ہیں بلکہ ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری لڑکیوں میں اتنی وہ ہے کہ وہ جا سکتی ہیں پروگرام کر سکتی ہیں میں نے تو یہ سنا تھا کہ بعض لوگ تو یہاں ریڈیو سٹیشن کے قیام کے بھی مخالف تھے جائے کہ خواتین جائیں اور ریڈیو پہ بولیں مخالف تھے اب تو نہیں ہے جی. وقت, وقت بدل رہا جی بہت کافی حد تک رخصانہ آپ چھوٹی سی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے اور اب وقت اور معیار اور قدروں اور معاشرتی قدروں میں کیا فرق ہے جی پہلے جب ہم یہاں سے گئے اس وقت میں چار سال کی تھی اور کافی حد تک مجھ میں عقل بھی تھی اور اس وقت یہاں کے لوگ اتنے وہ نہیں تھے جس طرح اب ہیں مطلب ہے کپڑے پہننے کی تہذیب چلنے کی بات کرنے کی اتنی وہ نہیں تھی اب تو کافی حد تک بہتر ہے جی خواتین باہر نکلتی ہیں شاپنگ کے لیے بھی جاتی ہیں یہاں لیڈیز شاپ بھی ہیں وہاں جاتی ہیں اپنے پسند کی چیزیں خرید سکتی ہیں پہلے اس طرح نہیں تھا لیڈیز شاپس میں کیا ہوتا ہے لیڈیز شاپ میں مختلف کپڑے اس طرح عورتیں وہاں کے فیشن جو ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور پھر لڑکیاں خواتین وغیرہ خریدتی ہیں بیچنے والی بھی خواتین ہوتی ہیں خریدنے والی جی جی جی کیا یہ پردے وغیرہ کی وجہ سے ایسا ہے کیونکہ اور علاقوں میں تو شاید ایسا نہیں جی پردے کی وجہ سے हुँ. ہے کیونکہ یہاں بازاروں وغیرہ میں نہیں جاتی شہر وغیرہ اس لیے وہ گھر میں دکانیں کھولتی ہیں اور وہاں شاپنگ وغیرہ کرتی ہیں